السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن العلاق قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شعور انفسنا ومن سجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بطخلّہ اللہ, اللہ, ان اللہ اس حدیث کا مفہوم کل واضح ہو چکا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت رکھنے والا شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تا بھی اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کراہت رکھنے والا شخص اس درجے تک گر جاتا ہے کہ اللہ تعاعدہ بھی اس کی ملاقات سے کراہت فرماتا ہے اس سے مراد موت کی محبت یا کراہٹ نہیں ہے کیونکہ موت کی ناپسندیدگی ایک فطری معاملہ ہے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے لمبی زندگی کی خواہش ہوتی ہے یہ معنیٰ نہیں کہ موت کی محبت اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہے اور موت کی کراہت اللہ تعالی کی کراہٹ کی دلیل ہے بلکہ حدیث میں جو اللہ تعالی کی ملاقات کی محبت یا کراہٹ کا ذکر ہے یہ ایک خاص مرحلے پر اور یہ نتیجہ انسان کے اعمال کا ہے ایک انسان نیک عمل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے اسے اس کے مستقبل سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اللہ کے رضا ہے اللہ کی محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد موت واقع ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس کی کرانتیں ہیں ان سے فیض ہو سکوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ملاقات چاہتا ہے اور اس سے محبت فرماتا ہے اور یہ چیز انسان کے عوام صالحہ کی بنا پر پیدا ہوئی نبی علیہ نبیلسلام کے عزیزہ اظہار خیر اس فرق اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ارادہ خیر فرما لیتا ہے تو اس بندے کو استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا ماں یہ فخمی رہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تعلیہ وسلم استعمال کرنے سے کیا مراد ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یق عامل انسان ہیں تم یکب ہو اللہ رب ربر اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے اور نیک امال کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملتا ہے تو یقیناً یہ نیک اعمال جن پر انسان کا خاطمہ ہو اور وہ انسان کے لیے بشارت کا باعث ہے اور جب قرب موت کی بشارت مل جاتی ہے تو پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان پر بھاری گزرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد اپنے رن سے جا ملوں تاکہ اس کی محبتوں اس کی عنایتوں اور اس کی کرامتوں سے مستفید اور محدود ہو سکوں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات چاہتا ہے اور بندے کا اس مقام پر پہنچنا اس کے اعمال سال ہے بنا پر اور دوسرا انسان وہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے بلاخر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے اس کا مستقبل کھول دیتے ہیں جو اللہ کے عذاب کی صورت میں اس کے غیب و غضب کی صورت میں اس کے انتقام کی صورت میں ہوتا ہے اب وہ انسان موت کیسے چاہے گا اس عضاب میں اپنی آپ کو جھونکنا کیسے چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اور اس سے کراہت فرماتا ہے لیکن موت تو ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی اور بالآخر وہ بندہ موت کا شکار ہو کے اپنے انجام میں بدتر پہنچ جائے گا تو خلاصہ کرام یہ ہے کہ موت کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی یہ مراد نہیں ہے ہر بندے کے دل میں لمبی زندگی کی حرس ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ایک انسان اگر صحت مند ہو تو بیماری سے کراہت کرتا ہے اور اگر بیمار پڑ جائے تو موت سے کراہت کرتا ہے بیماری کی حالت میں بھی زیادہ جینے کی تمنا کرتا ہے کہ موت نہ آ جائے تو مراد اس سے ایک خاص وقت کی کاحت اور محبت ہے اور وہ ہے وقت اخیر جب ملائکہ اس کے سامنے اس کے مستقبل کو کھول دیتے ہیں اگر وہ اچھائی کی صورت میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور اگر اس کے عوام برے ہوں اور اس کا مستقبل عضاب علیم کی صورت میں اس کے سامنے کھول دیا جائے تو پھر وہ مرنے سے بھاگے گا نفرت کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کی ملاقات ناپسند ہے لیکن مور ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر نیک اور بد کو آئے گی اور نیک انسان ابار بدعزت کی نوازشوں عنایتوں اور محبتوں سے محدود ہوگا اور ایک برے کردار کا حامل انسان اللہ تعالیٰ کی کا نشانہ بن جائے گا باللہ تعالی. قال حدثنا قال حدثنا في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذ غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخط بطره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت, لا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت, فكانت تلك ح جو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ کے وسلم فرمایا کرتے تھے بہو صحیح ہن جب کہ آپ بالکل صحیح سالم تھے اپنی حیات طیبہ میں اپنی حیات مبارکہ میں جب کہ مکمل آپ کے پاس صحت تھی عافیت تھی سلامتی تھی اور جو مرض الموت ہے جو آخری مرض آپ کو لاحق نہیں ہوا تھا اس وقت جو حدیث آپ بیان فرماتے تھے ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ انہو لم ان نحم یق بد نبی قطب من مقوجن کہ کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی لم یق بغ نبی یوں نہیں قبض کی جاتی کسی نبی کو یا کسی نبی کی روح کو قط تو کبھی بھی حتٰ یورا مق من الجنّ حتٰ کہ وہ دکھا دیا جاتا ہے اپنے جنت کے ٹھکانے کا مقعد جو اس کا ٹھکانہ ہے من الجنّ جنت سے وہ ٹھکانہ نبی کو دکھا دیا جاتا ہے اس کی زندگی میں اس کی وفات سے قبل حکمہ یوخ پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ کی جائے اس حدیث میں انبیاء کے حوالے سے دو خصائص کا ذکر ایک یہ کہ ہر نبی کو اس کی وفات سے قبل اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جو نبی کے لیے شرف کا باعث ہے اور بہت بڑی تقریم ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے اور اگر چاہتے ہیں کہ مزید تاخیر کر دی جائے تو ہر طرح سے ممکن ہے آپ کے لیے اگر فوری روح قبض کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے ورنہ آپ کو اور مہلت دے دی جائے اور آپ کی قبض روح میں تاخیر کر دی جائے اس سے جو تقدیر کا نوشتہ ہے اس پر کلام نہیں آتا اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی کیا پسند کرے گا اور اس کی وفات کب واقع ہوگی اس لیے یہ نہیں کہ تقدیر معلق ہے کہ فانی نبی کس چیز کو اختیار کرے فوری قبض روح کو اختیار کرے یا محلت کو اختیار کرے لہذا اس کے اختیار کرنے پر اس کی روح قبض کی جائے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر نبی نے کیا اختیار کرنا ہے اور وہ تقدیر میں لکھا ہوگا کسی انسان کی تقدیر کسی مسئلے میں معلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وہ علم ہے جو بالکل حق ہے اور موقع ہے اور مضبوط ہے اس میں کسی قسم کا نہ کوئی اشتباح ہے نہ کوئی جہل ہے اور نہ ہی وہ علم معلق ہے کسی مخلوق کے فیصلے پر چنانچہ انبیاء کو وفات سے قبل ان کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دیا جاتا ہے اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کی روم قبض کی جائے یا نہ کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جب ان کا وقت آ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا گرو قبض کرنے کے اور معمول کے مطابق انہیں بھی اختیار دیا گیا جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب فرشتہ روح روز کرنے آیا تو موسا علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک مکہ رسید کر تھپڑ رسید کر دی حتہ فاقا آئی نہ ہو حتیٰ کی ان کی آنکھ فروڑ دی اتنا وہ شدید تھپڑ تھا یہ علیہ السلام کے بازو میں کس قدر قوت تھی اس کتی کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا और حسن شیخو رحمت اللہ اس قصے کو بیان کرتے اور کہتے کہ چھوٹی سی مکی رسید کی تو کتنی کووت تھی ان کے ہاتھوں میں چنانچہ ملک الموت کو دی تھپڑ رسید کر دی اور ان کی آنکھ پھوڑ دی فرض غیر عبدی ہی تو اپنے رب کی طرف لوٹے کہا کہ رب عبد کہ مجھے بھیجا ایسے بندے کی طرف جو موت نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے رشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور موسا علیہ السلام سے کہو یزا یزا علامت نے کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پہ रखें اور جتنے बार اس کی مٹھی میں آ جائیں ہر بال کے بدلے ایک سال اور آپ کو محرت دیتے فرشتہ آ گیا اور کہا کہ ایسا آپ کر لیں ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال آ گئے ہر بال کے بدلے ایک سال آپ کو اللہ تعالی اور عطا فرمائے گا تو صاحب پوچھے اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر موت تو کہا اگر پھر بھی موت آنی ہے تو ابھی ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے مجھے رشد ہے آپ کے دل میں ڈال دی کہ پھر ابھی موت میرے لیے قابل قبول یہ حدیث بھی دلیل ہے اسی موقف کی کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو اس کی وفات سے خبر اختیار دیتا ہے موت کا یا محلت کا اور نبی جو پسند کر لے اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور نبی جو پسند کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں لکھا ہوئے اتنی تقریر یا مولد نہیں ہے کہ نبی کے اختیار پر لکھا جائے گا کہ نبی نے کیا پسند کیا اللہ تعالیٰ عالم العیب والشہادہ ہر بات اس کے علم میں ہے جو سجیدہ ایسا سطیکہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حدیث اپنی صرف کے عالم میں بیان فرمائی تھی فلما نوزل لبی یا فلما نظر بھی رسونا فخر اور جب نبی الاسلام پر آخری وقت اترا وقت بہت قریب آ اور اس وقت آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا خوشی آ گئی تو کچھ گھڑیاں آپ پر خشی تاری ہوئی جیسے ایک بے ہوشی کیفیت کی آپ پر تاریخ ہوئی آخری وقت میں آپ سر سلم کا سر میری ران پر تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے آرام کر سکتا ہے لیٹ سکتا ہے اور سو سکتا ہے یہ جو حالتیں مرض تھی لیکن نبی علیہ السلام کا عین حالت صحت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضا کی ران پر سر رکھ کر لیٹنا منقوض اور ثابت ہے چلانچی اس غزوہ کا قصہ جس میں جناب عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور جس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگ متحیر تھے کہ پانی نہیں ہے کیسے وزور کریں اور کیسے نماز پڑھیں جسے تیمبم کی آیتیں نازل ہوئیں تو لوگ جب باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں کہ پانی موجود نہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور ان کی باتوں کا لبے وباب یہ تھا کہ یہ سارا عائشہ صدیقہ کے ہار کے گم ہونے کی بنا پر ہے اوب کے صدیق زی الغصے سے وہاں آئے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے اور ان کو ایک کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ سجیدہ کے گود میں رکھے اس طرح ہم فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اس طرح اپنی بیوی کی گود میں یا ران پہ سر رکھ کے لیٹ سکتا ہے حتیٰ کہ ماہرم کے سامنے بھی اگر کوئی محرم کوئی پاس موجود ہو اس کے سامنے بھی کیونکہ سیدنا ربو کے شدیک آئے تو اللہ کے نبی لیتے رہے تو کیا کے سامنے بھی اس طرح لیٹنا درست ہے اس میں ایک اظہار ہے بیوی بی سے محبت کا اس معاشرت کا اور ملاطفت کا اور ایک پیار کا حالانکہ اس وقت عیش رہنا ہے جو اپنا ہار گم کر چکی تھیں تو وہ ایک ڈانٹ کی مستحق تھی باپ کی طرف سے شوہر کی طرف سے لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کری کہ آپ وسلم اس طرح اظہار محمد فرما ریں حسنِ معاشرت کا اظہار فرمارے اور ان کی جھولی میں سر رکھے آگ لیٹے ہوئے تھے چنانچہ جو آپ کا آخری مرض تھا اس میں بھی نبی سیدہ سعیدہ صدیقہ رضی الہا کی جھولی میں اپنا سر رکھے لیٹے ہوئے تھے تو ہوشی آئے رہے تو کچھ وقت آپ پر ایک غشی بھی تاری رہی فن افاقا پھر آپ کو ہوش آیا اشقا صاحبی لففق تھی تو آپ کی نظریں ٹک گئیں چھت پر چھت کی طرف آپ مسترق دیکھنے لگے اور آپ کی نگاہیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس میں ٹک گئیں ثم مقابلہ پھر آپ نے فرمایا اللہ عمر رفیق اللہ اے اللہ رفیق آئلہ عطا فرما یعنی الحکنی پھر رفیق کہ مجھے رفیق آئلہ کے ساتھ ملا دے یہ اسل رفیق آئلہ کیا اللہ تو سے رفیق آئلہ کا سوال ہے رفیق آئلہ کی دو تصویریں ہیں یا تو اس سے مراد جنت ہے کہ مجھے جنت کا داخل ادا فرما دے اور دنیا سے مجھے اٹھا کر جنت میں داخل فرما دے اور یا پھر رفیق آئلہ سے مراد رفاقت بہت ہی اعلیٰ رفاقت اور بہت ہی عمدہ لفاقت جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی جنت میں جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا میت اللہ برسول کا مبین الحم اللہ علیہ من بص صدیقین بہدہ بصالقین حسن الفیق علائقہ رفیقہ جو اللہ رس کے رسول کی ہدایت کرے گا یہ لوگ ان کو رفاقت ملے گی انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کی اور کتنی عمدہ اور بہترین رفاقت ہے اور یہ مقام کن کا ہے جو اللہ رس کے رسول کی ہدایت کرے قوم برادری کی نہیں اپنے بڑوں کی نہیں اپنے بزرگوں کی نہیں بلکہ ان کا ایک ہی نصب عائن ہے قاد اللہ اور قاد رسول ہوگا اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تو انہیں یہ عمدہ رفاقت حاصل ہوگی عمدہ معیت ان کو ملے گی عمدہ ساتھ ان کو ملے گا جو کہ بڑے شرف کی بات ہے اس مقام پر حضرت قیم رحمۃ اللہ نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی ہدایت پر اس نعمت کا ذکر کیوں کیا کہ ایسے بندوں کو امبیا صدیقین اور سارے کی حفاظت ملے گی اس لیے کہ عام طور پہ ایسے بندے دنیا میں گھوڑا ہوتے ہیں انہیں غربت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں ان کو اذلیتیں دیتے ہیں انہیں طرح طرح کے امتحانوں میں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور ان کا نازک حیات تنگ کر دیتے ہیں اور بعض واضح ان کو بالکل تنہائی کا شکار ہونا پڑتا ہے ایک شخص اپنے قبیلے میں تنہا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں تنہا ہو جاتا ہے اس کا باپ اس کا دشمن اس کی ماں اس کے دشمن اس کے بھائی اس کے دشمن اور اس کو ایک عجیب اجنبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ان کے لیے تسلی ہے گھبرائنہ یہ تسلی یہ غربت تو عارضی ہے یہ اجنبیت تو عارضی ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نظر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا یہ لفافتے حضاف راک انبیاء کی کے لفافے صدیقی کی لفافیں صالحین اور شہلا کے لفافے تو پھر یہ کتنا ایک عمدہ عائدہ مقام ہوگا یہ الرفیق العدی علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہ عمر رفیق العد اسلق الر رفیق العلہ الحقنی رفیق آئلہ کہ مجھے تو رفیق اہلا کے ساتھ ملا دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری احوال ہیں امر مومن و بیان فرما رہی ہیں جس میں آپ پر خوشی کا ذریع ہونا پھر ہوش میں آنا پھر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھنا اور پھر رفیع اعلیٰ کا سوال کرنا اور کچھ باتیں اسی حدیث کے تعلق سے آگے بھی ہم بیان کریں کہ اگلے بار میں بھی آ رہی ہیں تو بہر کہ جب نبی السلام نے اللّہ رفیع اعلیٰ کہا تو کل تو ایشا فرماتی کہ میں نے کہا کہ زم اللہ ہونا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اسلام اب ہمیں پسند نہیں فرماتی یعنی ہماری جو صحبت پسند نہیں فرما زندہ رہنا پسند نہیں فرما رہے جب آپ نے رفیق آئلہ کا سوال کر لیا تو مانا آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو کہیں تو آپ کی روح قبض کر لے اور کہیں تو آپ کو اور مہرت دے دے تو آپ نے رفیق آئلہ کہہ کر گویا پسند کر لیا کہ مجھے اب وفاقی چاہیے مؤ چاہیے روح کا قبض کرنا ہی چاہیے اور وہ اعلی رفاقت چاہیے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے تو ایسا فرماتے ہیں کہ اذن لا ہونا تو اس کا معنی یہ کہ رسول اللہ, اللہ میں اور اس زندگی کو پسند نہ فرمانے کا فیصلہ فرما چکے جو ہماری ایک مسحبت اور تعلق تھا اور ساتھ تھا اسے چھوڑنے کا فیصلہ فرما چکے بعرفت اور میں نے پہچان لیا انّا الحدیث اللہ بھی کہ وہی حدیث جو آپ بیان کیا کرتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے قبل اختیار دیا جاتا ہے تو آپ کو بھی اختیار دیا گیا تو رسول اللہ نے بجائے اس کے دنیا کی زندگی کی توازن کو پسند فرماتے آپ نے الرفیق اور کہہ کر اپنی وفات کو پسند کر لیا تاکہ وفات کے بعد جا ملے اس اعلیٰ رفاقت کے ساتھ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اور جنت کا داخلہ حاصل فرمانے اور عائشہ فرماتی ہیں فقان تل کا آخری و قالمت بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ آخری جملہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بولا اپنی زبان مبارک سے وہ جملہ کیا ہے اللّہ الرفیق اللہ رفیق اعلیٰ طاح فرمانے اب سوال یہ کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے باغ ہے من احب بقا اللہ الحمد جو بندہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے تو تعلق نبیلام کے ان الفاظ کے ساتھ ہے اللہ رفیق العلہ کہ آپ کا رفیق العین کہنا یہ گویا موت سے محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت جنت کے داخلے کی محبت اور یہ عمدہ لفافوں سے جا ملنے کی محبت ہے پر رفیق العلہ کا طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کا مظہر ہے اور اللہ رب العزت سے ملنا یہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا حسن اختیار تھا کہ آپ نے دنیا کو چھوڑنے اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کا فیصلہ برما لیا کیونکہ یہ جملہ اس باب سے متعلق ہے باب کیا ہے من احب لقاء اللہی احب اللہ جو بندہ اللہ سے ملنا محبوب رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا محبوب رکھے گا اور اللہ کے گار بمبر نے الرفیق اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کو ظاہر کروا دیا اور یہ اس طرح باب کی مناسبت جو ہے وہ ثابت ہوگی باب سكرات الموت قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمر ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه غفوة أو علبة فيها ماء شك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم باب سكرات الموت یہ کتاب الرقاق کا نیا باب شروع ہوتا ہے باب نمبر بیالیس موت کی سکارات سکارات الموت موت کی سکارات موت کی, سکارات موت کی سختیاں یہ سکارات شکر کی جمع ہے اور عام طور پہ اس کا ترجمہ بیہوشی سے کیا جاتا ہے اصل شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان اور اس کی عقل اور اس کی ہوش کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جانا یہ ایک مخصوص کیفیت ہے جس میں انسان اور اس کی عقل اس کی خرت اور اس کی ہوش و حواس کے بیچ ایک چیز حائل ہو جاتی ہے جس کے بنا پر انسان اپنی عقل سے اور اپنی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسی سے شراب کی بھی ہوشی اس کو بھی سکر کہا جاتا ہے شراب کا نشہ جب انسان پی جاتا ہے تو یہ نشہ اس کے اور اس کی عقل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے کچھ وقت کے لیے اور اپنی ہوش سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے اور اونٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے تو اس کیفیت کا نام بھی سکر اور یہ سکر تکلیف کی شدت کی بنا پر بھی پیدا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ موت سے قبل تکلیف انتہائی شدید محسوس ہو سکتی ہے اس قدر شدت کے ساتھ تاری ہو کہ انسان پر ایک سکر اور بیہوشی کی کیفیت جاری ہو جائے اور انسان اپنی عقل سے خرد اور ہوش سے بالکل بیگانہ ہو جائے یقیناً موت کی سختیاں ہیں ممزاقی رحمۃ اللہ نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کی احوال ذکر کیے ہیں جب ان کا آخری وقت تھا تو باتیں بھی بالکل وہ ہوش مندی والی کر رہے یعنی موت کی علامتیں ان کے چہرے پر ظاہر ہو چکی تھیں مگر باتیں وہ پوری ہوش مندی کی کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے اپنے مال کو خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا اور مال کی کثرت پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور یہ, یہ تب کہا کہ کاش میرے پاس جو صندوق میں سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یہ سونے کے ڈھیر نہ ہوتے بلکہ بکری کی مینگنیاں ہوتی اونٹ کی لیل ہوتی تاکہ مجھے ان کا حساب نہ دینا پڑتا بلکہ اپنے ویڈے عبداللہ سے کہا یہ سارا سونا تم لے لو اور عبداللہ چونکہ بڑے ہی ظاہر انسان تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اس مال کا کیا کرنا ہے اس وقت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ پر علامات موت بھی نظر آ رہی اور باتیں بھی بڑی آپ ہوش مندی کی کر رہے ہیں تو کیا سکارات موت کی کیفیت آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں تو اس موقع پر جناب امر ابنیاض نے فرمایا کہ المود اشبد صفائی یاد بنا ہے کہ میرے بیٹے موت کی جو اور حالت ہے اس کے اظہار کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں اس کا نقشہ ہے اتنا اس کے لیے موضوع الفاظ میرے پاس نہیں ہیں لیکن اس وقت میرے ساتھ ہاں کیا ہیں ہے کہ اندر رضوا فوق آئندہ کی رضوا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جیسے آپ کوہ مری کی طرف جائیں تو پہاڑی سلسلہ دور تک پھیلا آپ کو نظر آئے گا لگتا ہے کہ وہ سارا پہاڑی سلسلہ اٹھا کر زمین سے اکھیڑ کر میری گردن پہ لاد دیا گیا ہے نفسی انسی یک بڑا اور لگتا ہے کہ میرا سانس جو پہلے بڑی بسر سے آتا جاتا تھا لگتا ہے کہ اب وہ سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے اس قدر ایک حنس کی کیفیت مجھ پر تاریخی ہے تو یہ سکراض الموت موت کی شدت ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باپ قائم کیا ہے اور اس باپ کا بڑا گہرا تعلق کتاب الرق سے لے ایک انسان جب موت کی سختیوں کو جانے گا اور موت کی حوصلہ کیوں کو جانے گا تو یقیناً اس کے دل میں نرمی آئے گی اور وہ یہ سوچے گا کہ میرا یہ آخری وقت سہولت کے ساتھ طے ہو جائے اور یہ آخری سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے یقیناً وہ اس کے لیے محنت کرے گا کوشش کرے گا اور عمل صالح کرے گا چنانچہ یہ حدیث سجیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ندیلاسلام کے آخری سفر کی بیشتر حدیثیں عمر مرن سے بروی ہیں جن میں علم کا عقیدہ کا بڑا ایک خزانہ موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ عمر مومنین کی جو مربویات ہیں لگ بھگ دو ہزار کے قریب وہ علم سے بھرپور بڑی امت کی خیر خواہی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا بیشتر علم سیدہ عیشہ صدیقہ کی روایت سے ہم تک پہنچا اور یقیناً بڑا وہ گران خدر علم ہے بڑے وہ علم کے خزانے ہیں جو ان کے لیے مستقل سب کا ہے یہ بھی ان کی روایت سے ہے پڑتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بین یہ ظاہر کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے رقبہ اور علبا یا عروبا پڑا ہوا تھا یہ رقبہ اور عروبا یہ دو برتن ہیں رابع کو شک ہے رقوہ کے الفاظ کہے یا علما کے الفاظ کے یہ رادا جس کو شک ہے وہ عمر بن سعید عمر بن سعید انہیں شک ہے کہ حدیث میں رقوہ کے الفاظ ہے یا علما کے الفاظ اور یہ دونوں برتن ماں ببھائی رحمہ اللہ چونکہ لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے آگے انہوں نے رقبہ اور علما کا معنی بتایا ہے کہ رکوا جو ہے یہ چمڑے کا برتن ہوتا ہے اور علوا لکڑی کا برتن یہ دونوں برتن ہی ہیں جو پانی کے لیے استعمال ہوتے تھے رقو جو ہے وہ چمڑے کا برتن ہے اور علوا جو ہے وہ لکڑی کا برتن تو نبی رسلۃ السلام کا آخری وقت ہے اور آپ کے سامنے برتن رکھا ہوا تھا ہی ما اس میں پانی تھا جو آگے شک کا عمر ہے عمر کو شک ہے یہ عمر بن سعید جو حدیث کا راوی ہے اسے شک ہے کہ یہ علوہ کا لفظ ہے یا رقبہ کا لفظ ہے یعنی سیدہ عائشہ زیقہ نے کیا لفظ استعمال کیا تو یہ شک عمر کی طرف سے ہے بہرحال یہ شک کسی قسم کا نقصان دہ نہیں ہے المفروز نبیسلام کے سامنے برتن تھا اور برتن میں پانی تھا اس کا چمڑے کا ہونا یا لکڑی کا ہونا اس سے نفس مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا دوبارہ پانی سے بھرا ہوا برتن تھا اور جکا جا یلو یا تو نبی السلام اپنے ہاتھ پانی میں داخل کرنے لگے ہو ڈا وجہ ہو اور اس سے اپنے چہرے کو چہرے پر پھیرنے لگے آپ صار بار اپنا ہاتھ اپنی انگلیاں اس پانی میں داخل فرماتے اور اپنے چہرے پر پھیر پھیرتے یعنی اس تکلیف اور کرب کی شدت کی بنا پر اور آپ ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں لا الا اللہ دل موت ساکارات لا الاحا علّہ لاحا علم بلا شبہ موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں موت کی شدتیں ہوتی ہیں موت کی سختیاں ہوتی ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ موت کی سختیوں کا ہونا موت کی سختیاں اس کی تین تعبیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جو لوگ نافرمان ہیں کافر ہیں منافق ہیں ان پر موت کا آنا بڑی شدت کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ اور ان کا سختیاں جھیلنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے اور موت کے وقت ہی سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ مسلسل عذاب میں گرفتار رہتے ہیں قبر میں بھی اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو عذاب دیا جائے گا یہ کفار کی موت ہے مشرقین کی موت ہے منافقین کی موت ہے یہ ایسے لوگوں کی موت جو فسق کو کھجور میں مبتلا رہتے ہیں گرفتار رہتے ہیں دوسرا صالحین کی موت وہ صالحین جن کا عقیدہ اچھا تھا لیکن گناہ بھی ہوتے تھے معشیتیں بھی ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کو تکلیفیں دے کر اور شدتیں طاری کر کے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے ان کے عقیدے کی برکت سے میں ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے ایک بڑا مفید ایک موضوع اٹھایا تفہیس کا کہ جنت کا داخلہ تمہیز کے بغیر ممکن نہیں ہے اور تبھیز کا منع گناہوں سے پاک صاف ہو گئی بندہ جنت میں داخل ہوگا تمہیز بہت ہی ضروری ایک حقیقت ہے بہت ضروری ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک مستقل موضوع جس کو اللہ نے کبھی موقع دیا تو بیان کریں گے اور وہ امور جن سے بندے کو تمہیز حاصل ہوتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے ان میں سے ایک امر موت کی سختیاں بھی ہیں بندا صاحب عقیدہ ہے مواحد ہے مگر معصیتوں کا انتخاب کرتا تھا اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے دنیا میں اس کے اعمال صالحہ اس کے گناہ نہ جھاڑ سکے مگر اس کے عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس پر سختیاں طاری کرتا ہے تقرات طاری کرتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس دنیا سے نکالتا ہے اور دار آخر کی طرف منتقل کرتا ہے اور تیسری صورت جو ہے جیسے ابیا اور سارے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا وقت اخیر کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ موت کی سکارات ہے موت کی شدتیں ہیں حالانکہ آپ کے تو کوئی بنا نہیں لیکن اگر اس قسم کے شخصیات کو اس موقع پر شدتیں لاحق ہوتی ہیں تو اس کا مقصود رفع دراجات یبارعزت اس موقع پر کچھ سختیاں ان پر جاری کر کے ان کے مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور یہ معاملہ انبیاء اور سبزیقین کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبی اسلام کی حذیذ ہے شد تم انسل فل کہ دنیا کی زندگی میں بھی سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہے جیسے صدیقین میں اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے اور مختلف مصائب سے دوچار کرتا ہے تو ان پر سخت ترین تکلیفیں آتی ہیں مقصود کیا ہے مقصود بلندی دراجات ایک بار صحابہ کرم نبی اسلطلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے تو صحابہ کرم عیادت کے لیے آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے نبی اسلام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے اور صحابہ محسوس کر رہے تھے کہ اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے بخار کی تپش ان تک پہنچ رہی ہے صحابہ نے متعجب ہو کو پوچھا کہ اتنا قلطور کو یاد سود اللہ یا رسول اللہ فلم آپ کو بھی بخار ہوتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ انی ہر کو کما یو رجلان کو کو کہ مجھے اکیلے کو تمہارے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے یہ تکلیف کی شدت کیوں ہے تاکہ اللہ رب العزت ان امبیا اور صدیقین کے دراجات کو اور رفرت اداف رما اور بلندی ادا فرما اس موقع پر اسلام کا کہنا کہ ان نہ دل موت کہ موت کی شدتیں ہیں بے ہوشیاں ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں بلکہ انبیاء کے سردار ہیں بلکہ عدو علم رسول میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا پوری اولاد اعظم کے سردار تو اس موقع پر ان سقرات کا ذریع ہونا صرف اس سے نہ پر کے اللہ رب العزت آپ کے دراجات کی بلندی چاہتا ہے چنانچہ جی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے رفت دراجات کا معاملہ پوری زندگی قائم رہا مختلف انتہانات سے دوشار ہوئے مختلف مشاغل آپ پر جوٹی بلکہ خانے کے کائنات کی حکمت تیئیس سالہ آپ کی نبوت کا دور اور اس دور میں تیئیس سال آپ پر بگی اتری اور وہی کا نزول بھی بڑی شدت کے ساتھ ہوتا تھا عمر ممین فرماتی ہے کہ بعد اوقات نبی رس نام پر بگی اترتی موسم شدید سرد ہوتا آپ میرے کمرے میں ہوتے اور جب فرشتہ وہی دے کر جاتا تو آپ پسینے میں نہا چکے ہوتے اس طرح شدت کے ساتھ پسینہ آپ کا بہتا اور آپ کی جمین آپ کی پیشانی سے پسینہ اس قدر گرتا جیسے موتیوں کے ہار کی لڑی توڑ دی گئی ہو جیسے بعد اوقات پرنالے سے بارش کا پانی بہتا ہے کتنی شدت کا پسینہ آپ کا بہتر اور آپ کی سانس بھول جاتی رنگیں بھول جاتی اور اس طرح آپ کے حلف سے آبادیں آتی جیسے سو ہوئے انسان کی خوراکے کی آبادیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے کئی سال یہ مسلسل شدت اپنے نبی پر تاریخ رکھی ایک تو اس اظہار کے لیے کہ یہ ہماری وہی ہے یہ کسی عام ڈاکیے کا پیغام نہیں ہے جو خط دے کر چلا جاتا ہے خالق کائنات کا کلام آپ پر اتر رہا ہے جس کی حیثیت ہر کلام سے جدا ہے اور ممتاز ہے اور دوسرا یہ کہ یہ شدت آپ کا پردہ وہ مالک ید ہو اور آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف مائل ہو گیا نیچے کی طرف جھک گیا جس کا معنی یہ کہ نبیر اسلام فوت ہو چکے ہیں جمع بہائی رحمہ اللہ نے سکراد الموت کا باب قائم کیا کہ موت کی سختیاں موت کی شدتیں بڑی ہولناک ہیں اور ان سختیوں کے اسباب ہم نے ذکر کر دی ہے یا تو تہذیب اور درد اور عذاب دینا یہ گناہ اور کفار اور مشرقین کے لیے یا اس موقع پر وہ صالحین جنہوں نے گناہوں کا انتقال کیا ہو ان کی تمیہس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کے گناہوں کو اس حدت کے بدلے معاف کر دے اور بات صاف کر دے انہیں اور تبہیز کے ساتھ انہیں دنیا سے لے جائے اور یا پھر یہ سختیاں پاس بندوں کے لیے مقربین کے لیے رق درجات کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی جاتا ہے قال ابو عبداللہ یہ بو عبداللہ امام بخاری کی کنیات ہے کہ العلمقشم ان علما وہ برتن ہے جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے برحق من منالظم رقبہ چمڑے کا ہوتا ہے جو پیچھے حدیث میں گزرا کہ آپ کے سامنے وضاحت فرما دی برتن کو کہتے ہیں اور رکوہ چمڑے کے کو كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام يعني موتهم يحدث بحيث عشر دقيقة طاهرة مطاهرة أم المؤمنين رضی العنما کی روایت سے ہے ہیں کہ کارنہ رجالم من اور کچھ عرابی مرد جوفا جن میں جفا ہوتی تھی جنہیں دل سخت ہوتے تھے ان عرابیوں کے دلوں میں سختی ہوتی ہے اور جفا ہوتی ہے اسی سختی کی بنا پر وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شہری نہیں کر پاتے وہ تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں پروٹوکول سے بات کریں لیکن عرابی جو ہیں وہ اپنی زبان کی تیزی کی بنا پر اور جو دل میں ایک شدت ہوتی ہے اس بنا پر وہ بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے نہ جو کچھ عرابی آتے اسی لیے صحابہ کرام عرابیوں کی آمد کا انتظار کرتے تھے جن صحابہ میں ہمت نہیں ہوتی تھی نبیلاسلام سے سوال کرنے کی لیکن عرابی چونکہ آ کر سوال کر جاتے تھے اور ان کے سوالوں کے نتیجے میں علیہ السلام جواب بھی دیتے تھے جس سے ان کو علم حاصل ہوتا تھا بڑا فائدہ ہوتا تھا تو اس کے صحابہ بعض وقت خوش بھی ہوتے اور عراب کی آمد کا انتظار بھی کرتے تاکہ وہ سوال کریں اور نبی اسلام جواب دیں اور ہم کو علم نافع حاصل ہو کچھ عربی آتے اور آ کر ایک سوال کرتے یس علور متساک سوال کرتے کہ یارسلم قیامت کب آئے گی یہ سوال صحابہ نہیں کرتے تھے آرامی کرتے تھے فقر یملاس والے <وَرَيْن> تو نبی اسلام اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان میں سے سب سے چھوٹے بندے کو دیکھتے چھوٹے بچے کو دیکھتے اور پھر فرماتے ان یہی شہادہ لا ادرے کو لہرم حتہ تکو میرے کو یہ چھوٹا بچہ اگر زندہ رہے اور بڑھاتے کی عمر تک پہنچ جائے اور پھر اس کی موت باتیں ہو تو اس کے مرنے سے قبل قبل تم سب پر قیامت قائم ہو چکی ہو یہ آپ کا جواب ہوتا تھا جو کئی احادیث میں منقوض اور ثابت ہے ایک موقع پر نبی احسن تشریف فرما تھے یہی سوال آپ سے ہوا اس وقت ایک بچہ بھی اس مجلس سے موجود تھا تو نبی احسن نے فرمایا تمہارا سوال یہ کہ قیامت کب قائم ہوگی اس بچے کے بوڑھا ہو کر مرنے سے قبل قبل قیامت قائم ہو جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ ان قیامت کی تیاری کے لیے ہر شخص یہ دیکھے جو بھی ان کے خاندان میں بچہ ہو جو ان کے معاشرے میں کوئی کم عمر ہو کہ اس بچے کے بڑھاپے سے قبل قیامت قائم ہو جائے گی اس کا مان موت ہے آگے جو ہے نا کالا حشام یعنی مؤدہ ہو کہ قیامت قائم ہونے سے نبی اسلام کی مراد موت واقع ہونے ہونا ہے یعنی قیامت قائم ہو جائے گی مانا تم سب مر جاؤ گی اور فنا کا شکار ہو جائے گا یہ بھی ایک قیامت ہے جو قیامت کی تین قسمیں ہیں ایک ہے قیامت سورا یہ ہر بندے کے ساتھ ہر بندے کی موت قیامت سورہ مات فقط قامت قیامت ہو جو شخص مرد ہے اس کی قیامت قائم ہو جائے گی یہ قیامت صغرا جو ہر بندے کے سر پہ کھڑی لیکن اس کی موت اس کی قیامت ہے دوسری قسم قیامت وسطی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے قیامت وسطی سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھ لے طے کر لے اور یہ بات متحقق کر لے کہ جو بھی ان کے معاشرے میں کم عمر شخص ہو وہ بڑھاپے تک پہنچے اور مول کا شکار ہو تو اس سے قبل اس وقت موجود سارے انسانوں پر قیامت قائم ہو چکی ہوگی مانا سارے انسان بڑھ چکے ہوں گے یہ قیامت وسطی ہے جس کا تعلق ایک معاشرے کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ قیامت صورا کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے اور قیامت وسطی کا معنی یہ ہے کہ ہر معاشرے میں یا گھرانے میں جو کم عمر شخص ہو اس کو دیکھ کر طے کر لو کہ اس کی وفات سے قبل قبل ہم پر سب پر قیامت قائم ہو جائے گی مانا ہم سب فنا کا شکار ہو جائیں گے اور موت کا شکار ہو جائیں گے یہ ہے قیامت حسہ اور تیسری قسم قیامت قبرہ ہے جو سب سے بڑی قیامت ہے اور سب سے ہولناک ہے وہ تمام انسانوں پر قائم ہوگی جب سارے انسان پہلے فنا کا اور بےوشی کا شکار ہوں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے زندہ ہوں گے میدان معاشر کی طرف بڑھیں گے اور پلک جھپکنے میں میدان معاشر میں جمع ہوں گے یہ قیامت غبراہ ہے جو ہر انسان پر یہ ہے وہ تاری ہوگی جب اللہ کا عمل آ جائے گا اس طرح فیض علیہ السلام سور میں پھونک دیں گے تو سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے اور سارے مردے اور یہ بے ہوشدہ لوگ اٹھیں گے اور میدان معاشرے میں جمع ہو جائیں گے یہ قیامت قبرا ہے تو یہاں جس قیامت کا ذکر ہے وہ قیامتِ وسطی ہے اور یہ کسی محلے کسی معاشرے کسی ملک یا کسی سلطنت میں ایک عموم کی اذیت رکھتا ہے کہ جو بھی اصغر القوم ہو چھوٹا ہو اسے انسان دیکھ کر یہ کر لے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور بڑھاپے میں مرے گا تو اس کے قبل قبل ہم سب مر چکے ہوں گے یہ بھی استعداد قیامت کے لیے ایک راستہ دیا گیا کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے اور دنیا میں بقا نہیں ہے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ موت تاریخ ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے جانا ہے اور سفر آخر اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے پوری طرح تیاری اختیار کی جائے اور پوری طرح اس کے لیے بندہ تیار رہے کہ یہ وقت اچانک آ سکتا ہے موت کے سعل سے یہ تین حقیقتیں کبھی فراموش نہ کی جائیں نمبر ایک موت سب پر آنی کوئی اس سے مصف نہیں کل نفس نفسن زائقت الموت ہر شخص پر موت آنی ہر شخص میں اس موت کو چکھنا ہے اور الموت و کل و نازن شار لوحا بل بابن کل و نازن داخل لوہا موت ایک جان جو ہر شخص نے پینا ہے اور قبر ایک دروازہ جو جو جس سے ہر شخص میں داخل ہونا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے بڑی تلخ کہ ہر نفس موت آئے گی اور کسی انسان کے لیے بقا نہیں اور دوسرا جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اچانک کرنا تھا عقیق اچانک آئے گی کسی انسان کے ماتے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے کہ تمہیں کب مرنا اچانک آ سکتی ہے ایک سانس انسان لے لے دوسری سانس کا اعتبار نہیں ہے ممکن ہے موت آ جائے تو اچانک آئے اور تیسرا یہ کہ ہمیں ایک بات پر پابند کیا گیا کہ بلا تم صن اللہ مسلم کہ تم نے پوری توجہ اور بیداری کے ساتھ اس حقیقت کو دیکھنا ہے کہ تم پر جب یہ وقت آئے تم مسلمان ہو اللہ کے کی اطاعت کرنے والے ہو اعمال صالحہ کرنے والے ہو گناہوں پر موض نہ آ جائے بلکہ تقوی اور نیکی کی راہ پر موت آ جائے یہ تین حقائق موت کے تعلق سے بہت ہی تمخ جو ہر انسان پر قائم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کے لیے ایک استعداد کا راستہ پیدا کیا کہ تم اس حقیقت کو سوچ کر اور بالکل اپنی موت کی تیاری کرو آخری وقت کی تیاری کرو اعمال صانحہ کے ساتھ تقوہ اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ اور ان کے رسول کی یہ کے جزوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرمانے بوصللی بوصلے مولا نبیینا محمد بعد الیہ و صحبہ و اہل طاعته اجمعین